کا نام ہے سورتن کبوت یہ اس سے پہلے ایک اور جگہ پہ آئی ہے جی میں نے کون سی سفد بتایا جی 300 سو مومنون جی سفا 314 اور سورت کا نام سورت مومنون جی اٹھارہواں پارا ہے جی اٹھارواں پارا ہے اور سورت کا نام ہے سورت مومنون اور سورت مومنین مومنون کی آیت نمبر ہے جی اٹھاسی کل بالکل سفے کے درمیان چلے جائیے جی بالکل سفے کے درمیان کل میرے پیغمبر ان سے پوچھ یہ جو غیر اللہ کے پجاری ہیں اور آپ کے مخالف ہیں اور یہ مشرق ہیں میرے پیغمبر ان سے پوچھ مم بے یدی ہی یدی میں نا مم بے یدی ہی کس کے ہاتھ میں ہے مم بے یدی ہی کس کے ہاتھ میں ملکو تو کلے شیئن بادشاہی ہر چیز کی اختیار ہر چیز کا پوچھ ان سے پوچھ ان سے کس کے ہاتھ میں اختیار بادشاہی ہر چیز کی واہ یو جیرو واہو وہ بچا لیتا ہے وہ بچا لیتا ہے ولا علیے اور اس کے مقابلے میں کوئی بچا نہیں سکتا وہ بچا لیتا ہے وہ چھڑا لیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی چھڑا نہیں سکتا پوچھ ان سے کائنات کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے پوچھن سے ہر چیز کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے وہ پناہ دیتا ہے وہ بچاتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا ان کم تم تالمون اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ بادشاہی کس کے ہاتھ میں پناہ دینے والا کون ہے اس کے مقابلے میں کوئی بچا نہیں سکتا سیدا سید لونا میرے پیغمبر یہ جواب میں کہیں گے للہ بادشاہی کس کی ہے اللہ, اللہ کی اور پنا دینے والا کون ہے اللہ, اللہ, اللہ اور اس کے مقابلے میں پنا کوئی نہیں دے سکتا یہ ابو جال کہہ رہا ہے یہ مشرقین مکہ کہہ رہے ہیں اور ہمارا دوست کہتا ہے خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا یہ کلمہ پڑھتا ہے یہ پاکستان شریف میں رہتا ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اور ابو جال کہتا ہے پناہ دینے والا اللہ ہے اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا معلوم ہوا ہر چیز کا مالک مشرقین مکہ کس کو سمجھتے ہیں وقت چونکہ بہت مختصر ہے ایک جگہ اور دکھانا چاہتا ہوں اس کے بعد اصل موضوع کی طرف پلٹائیں گے جی سفر نمبر 365 پہ آئیے جی سورت کا نام ہے سورت ان سورت کا نام سورت ان کبوت کبوت کی آیت نمبر ہے جی 65 دوسری آیت جی 365 صفحے کی دوسری آیت جو ہمارے پاس قرآن ہے جی فائزہ راکبو فل, فل کے فائزہ راکبو فل, فل کے میرے پیغمبر جب یہ مشرقین مکہ اور یہ تیرے ویری اور یہ تیرے مخالف راکبو جب سوار ہوتے ہیں فل, فل کے کشتیوں میں میرے پیغمبر یہ مشرقین مکہ جب سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں اور کشتی آتی ہے گردام میں اور جگہ پہ اس کا ذکر کیا ایک اور جگہ پہ اللہ نے اس کا ذکر کیا اس جگہ کو میں یہاں بیان کر رہا ہوں وہ بھی بیان ہے موجے ہر طرف سے کشتی کو گھیر لیتی ہیں ہر طرف سے موجوں نے کشتی کو گھیر لیا اور کشتی آئی گردام میں اور کشتی پھنس گئی بھور میں بھور میں گردام میں کشتی آ گئی موجیں ہر طرف سے اٹھنے لگیں قرآن کہتا ہے داولہا اس وقت پکارتے ہیں کس کو اللہ کو داولہا پکارتے ہیں کس کو کون مشرقین مکہ تسی سمجھے حسیب اللہ نو نہیں سن مندے یہاں تو عجیب تماشا بن گئے اللہ کو بھی مانتے ہیں اللہ کی صفتیں بھی مانتے ہیں مشکلوں میں اللہ کو پکارتے ہیں ڈا اللہ اس وقت پکارتے ہیں کس کو خالص بھول, گئے اپنے معبود بھول, گئے اپنے معبود بھول گئے اپنے معبود بھول گئے اپنے مشکل کشا وہ نہیں کہتا اس وقت بہاول حق بیڑا دھک وہ نہیں کہتا اس وقت اس وقت وہ نہیں کہتا مئین الدین چشتی لگا دے پار کشتی نہیں کہتا اس وقت وہ نہیں کہتا بلکہ اس وقت داولہ پکارنے لگے کس کو اللہ کو مخلصینہ خالص کر کے سارے معبود بھول گئے سارے معبود بھول گئے اور خالص اللہ کو پکارنے لگے مولا بچا لے مولا بچا لے مولا کشتی کنارے لگا دے مولا تُو ہے سننے والا مولا تُو ہے بچانے والا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا نَجَّاہُمْ بس جب اللہ نے ان کو نجات دے دی ال البرہ ال خشکی کی طرف جب اللہ نے ان کو نجات دے دی خشکی کی طرف ازاهم یشرقون ازاهم یشرقون اس وقت لگے شرک کرنے اس وقت لگے شرک کرنے،, کرنے کسی نے کہا او چھوڑو جی اسی بابے ابراہیم نو आवाज لائی سی انہاں موڈا مار کے کشتی باہر کر چیا میں نے باب اسماعیل کو پکارا تھا جی حضرت لات پہنچ گئے ہیں جی اور بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے مناد پہنچ گئے ہیں اللہ نے فرمایا میں مجھے خالص کر کے پکارتے ہیں اور جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف اضا ہوں یشرکور اس وقت وہ شرک کرتے ہیں اللہ نے فرمایا لے یق فرو بیما یہ کام وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری نعمتوں کی نا کرتے رہیں ہماری نعمتوں کی ناشکری کرتے رہیں اللہ نے فرمایا کوئی گل نہیں تھوڑے دن نفع اور اٹھا لو مڑ کے تے ساڑے کولی آنا جے جی نا والی اتمتہو اٹھا لو نفع اس دنیا میں جو اٹھانا چاہتے ہو اتنے اہد شکن ہو تم کہ کشتیوں میں بیٹھ کے مجھے پکارتے ہو اور جب میں تمہیں خشکیوں کی جانب لے جاتا ہوں تو غیر اللہ کو آواز لگاتے ہو ابن کسیر نے ایک روایت کو نکل کیا ابو جہل کا بیٹا اکرما جس کے متعلق نبی پاک نے فرمایا تھا اکرما جہاں مل جائے اس کو قتل کر دینا اکرما بھاگ گیا یمن کی طرف جانا چاہتا ہے چنانچہ ساحل سمندر پہ آیا کشتی تیار تھی کشتی میں اکرما بیٹھ گیا اور کشتی جب عین درمیان میں پہنچی تو گردام میں کشتی پھنسنے لگی گرداب میں کشتی پھنسنے لگی تو ملاح نے کہا ملاح نے کہا میرے نبی پاک کا صحابی تھا نے کہا او پکارو سارے اللہ کو پکارے پکارو سارے اللہ کو اللہ کے سوا کوئی پہنچنے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی کنارے لگانے والا نہیں ہے اکرما کہتا ہے ملاح نے بات کی میرے دل میں اتر گئی میں نے کہا اگر سمندر کے گھیرے میں کوئی بچانے والا نہیں ہے تو پھر خشکیوں میں بھی کوئی بچانے والا اگر سمندروں میں وہی ہے مدد کرنے والا تو پھر خوشکیوں میں بھی مدد کرنے والا وہی ہے میں کہنا آپ سے یہ چاہتا تھا کہ مشرقین مکہ اللہ کی ذات کے قائل ہیں مشرقین مکہ اللہ کی صفتوں کے قائل ہیں مشرقین مکہ کشتیوں میں بیٹھ کر خالص کس کو پکارتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو بتایا کہ مشرقین مکہ اپنے غلے میں سے اللہ کا حصہ نکالتے ہیں کہتے ہیں حازہ للہ ہاضا للہ یہ حصہ اللہ کا ہے وہ ہاضا کائنا اور یہ حصہ ہمارے معلوم ہوتا ہے صرف اپنے بزرگوں کو نہیں پکارتے ہیں بلکہ اللہ کو بھی پکارتی ہیں ان کے نام کی نظر و نیاز بھی دیتے ہیں یہ تو ان کے عقائد ہیں یہ سب باتوں کے وہ قائل ہیں اس کے علاوہ حجر اسود کو چومتے ہیں احرام بانتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں آب زمزم پیتے ہیں داڑیاں رکھی ہوئی ہیں بچوں کو ختنہ بٹھاتے ہیں پوچھا جاتا ہے تم نے داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے تم بچوں کو ختنہ کیوں بٹھاتے ہو تو جواب دیتے ہیں یہ سنت ہے حضرت ابراہیم کی کس کا عمل سنا رہا ہوں کس کا عمل سنا رہا ہوں ان کا عمل سنا رہا ہوں جن کو قرآن کیا کہتا ہے مشرق کہتا ہے مشرق کہتا ہے ان کے چہرے پہ داڑیاں ہیں بچوں کو ختنا بٹھاتے ہیں حجری اسود کو چومتے ہیں صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں آب زمزم پیتے ہیں باہر سے جو حاجی حج کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو ستو ہادیوں کو ستو پلاتے ہیں ہادیوں کی خدمت کرتے ہیں بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں بیت اللہ کو بناتے ہیں جبکہ جتنی مسجد بنائی اللہ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا جنت میں گھر گا یہ مسجد سرگودا میں ہو یہ مسجد پاکستان میں ہو یہ مسجد چائنا میں ہو جس نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی اللہ اس کے بدلے میں جنت میں اس کا گھر بنائے گا جس نے بیت اللہ بنایا ہو جس نے بیت اللہ بنایا ہو جس نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہو بیت اللہ کی انہوں نے تعمیر کی حجر اسود کو اپنی جگہ پہ رکھا اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ تم کیا ہو مشرک ہو اللہ تعالیٰ نے ان کا شرک ذکر کیا جی نکالیے سفر نمبر ایک سو پہ آئیے جی جو گیارہواں پارا ہے اور جو قرآن ہمارے پاس ہیں اس کا صفحہ ایک سو ہے اور سورت یونس کی آیت نمبر اٹھارہ غور سے دیکھیے جی مشرقین مکہ کا شیرک بیان ہو رہا ہے مشرقی نے مکہ کا شرک بیان کر رہے ہیں اللہ کیا شرک تھا ان کا کیا نظریہ تھا ان کا کس نظریے سے وہ اپنے معبودوں کو پکارتے تھے کس نظریے سے پکارتے تھے یہ ہمیں دیتے ہیں یہ نفع دیتے ہیں یہ نقصان دیتے ہیں یہ اولاد دیتے ہیں یہ بارش دیتے ہیں یہ مقدمے سے رہائیاں دیتے ہیں اس نظریے سے دیکھیے قرآن کیا بیان کرتا ہے قرآن کہتا ہے مندون اللہ اور وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا ادو آؤ بادہ ادو مخل عبادہ ادوا عبادہ پکار ہی عبادت, عبادت, عبادت, عبادت ہے, ہے، من دون عبادت کیا ہے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا اللہ کے سامنے عبادت ہے رکوع کرنا عبادت ہے سجدہ کرنا عبادت ہے قربانی دینا عبادت ہے طواف کرنا عبادت ہے نظر نیاز دینا عبادت ہے منت کا ماننا عبادت ہے غائبانہ مدد مانگنا مالا میرے مریض کو شفا دے دے یہ مدد مانگنا عبادت ہے اس کو پکارنا عبادت ہے مِن دُون اللہِ اور وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں وہ پکاریں کرتے ہیں وہ نظر و نیاز دیتے ہیں وہ منتیں مانتے ہیں مِن ہے اللہِ, اللہ کے علاوہ ما ان کی لا یزر جو ان کو نقصان نہیں دے سکتے, ولا اور ان کو نفع بھی نہیں دے سکتے جن کے ہاتھ میں کوئی کوئی کے میں سوا ان کی نظر و نیاز ان کی منتیں ان کے چڑھاوے ان کو پکارنا ان سے مدد مانگنا ان کے سجدے کرنا ان کے نام پہ جانور ذمہ کرنا اللہ کے سوا یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں جو ان کو نقصان بھی نہیں دے سکتے اور ان کو نفع بھی نہیں دے سکتے وہ یقو و یقو اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہا او لائے ہا اولائے یہ جن کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں یہ جن کی نیازیں ہم دیتے ہیں یہ جن کو ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں یہ جن کی منتیں ہم مانتے ہیں ہا او یہ جو ہے شفا یہ ہمارے سفارشی ہے اند اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں یہ کر کچھ نہیں سکتے یہ کروا لیتے ہیں یہ کر کچھ نہیں سکتے یہ کروا لیتے ہیں ساڈی سندا نہیں ندی موردہ نہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں یہ اللہ کے نیک بندے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں کل میرے پیغمبر ان کی عقیدے کا جواب دے میرے پیغمبر ان کی عقیدے کا جواب دے اتو نب اون اتنبعون اتو نب اون اللہ کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو بما اس بات کی لا یا جس بات کو اللہ نہیں جانتا اگر اس کا کوئی اگر اس کے دربار میں کوئی سفارشی ہوتا تو اللہ اس کو جانتا اگر اس دنیا میں کوئی سفارشی ہوتا منوانے والا ہوتا تو اللہ اس کو جانتا کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو اس بات کی جس بات کو اللہ نہیں جانتا پھر سماواتے آسمانوں میں بلافل عرضے اور نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں میرے سامنے کوئی سفارشی یعنی کوئی فرشتہ بھی مجھ سے منوا نہیں سکتا اور زمینوں میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی مجھ سے بات منوا نہیں سکتا زمین و آسمان میں جس شاید آ وجود ہی کوئی نہیں زمین و آسمان میں جس چیز کا وجود ہی کوئی نہیں جب وجود ہی کوئی نہیں اللہ نے جاننا کیا ہے آپ کہیں گے بندیالوی جی یہ شرک ہے سفارسی سمجھنا میں نے کہا قرآن دیکھو قرآن کہتا ہے سب نبحانا اما یوشر صبح نہ لالا اماں یوشر اللہ کی ذات بلند و بالا ہے اللہ کی ذات پاک ہے اما یوشر جو شریک وہ بتاتے ہیں جو شریک وہ بناتے ہیں اللہ کی ذات اس سے پاک ہے یعنی کہ, اس سے کسی کو پکارنا کہ یہ مجھے نفع تو نہیں دے سکتا نقصان نہیں دے سکتا بیٹا نہیں دے سکتا مقدمے سے رہائیاں نہیں دے سکتا بارش نہیں برسا سکتا فصلیں نہیں اگا سکتا اس نظریے سے پکارتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا ان کی نہیں موڑتا یہ میری پکار سن کے اللہ تک میری بات پہنچا دیں گے یہ مشرقین مکہ کا کیا ہے اس کو قرآن نے شرک قرار دیا ہے اگر آپ کی تسلی ابھی بھی نہیں ہوئی ایک اور جگہ دیکھیے گا سفا نمبر چار سو تیرہ پہ آئیے جی اللہ تعالی نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے سفر نمبر چار سو تیرہ پہ آئیے جی پارہ ہے تیئیسواں اور سورت کا نام ہے سورج زمر بالکل چار سو تیرہ سفے کے نیچے آ جائیے جی سورت زمر ہے اور سورج زمر کی آیت نمبر تین ہے جی آیت نمبر تین دیکھیے گا ذرا لیکن آیت نمبر تین سے پہلے ہم آیت نمبر دو کو دیکھتے ہیں جی ذرا غور کیجئے قرآن کہتا ہے انزل نایکل کتاب میرے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کتاب مراد کیا ہے قرآن میرے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے یہ کتاب اور یہ بڑے بادشاہ کا حکم نام ہے یہ بڑے بادشاہ کا حکم نام ہے اور ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری ہے کیا کہتی ہے کتاب یہ کتاب کیوں اتری ہے قرآن نے کہا فابود اللہ پس عبادت کر کس کی پس پکار کر کس کی نظر و نیاز دے کس کے نام کی مشکل کشاک کس کو سمجھ منت کس کے نام کی مان فا دل پس عبادت کر اللہ کی مخلس خالص اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے اس میں کوئی واسطہ کوئی وسیلہ کوئی سفارش اس کا شرک نہیں ہونا چاہیے خالص اللہ کی عبادت کر سنو للہ اللہ ہی ہوتی ہے عبادت سنو للہ الدین الخالص اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے عبادت خالص اللہ سنو الدین الخالص اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے عبادت خالص عبادت کے لائق اللہ ہے پکار کے لائق اللہ ہے سجدے کے لائق اللہ ہے مشکلیں حل کرنے والا اللہ ہے حایتیں پوری کرنے والا اللہ ہے شفائیں دینے والا, اللہ ہے مقدمے سے رہائیاں اللہ ہے اب بھائی اس کی طرف ولزی نت غور کیجئے میں نے اس, آپ سے ترجمہ کروانا ہے میں نے آج آپ سے اس آیت کا ترجمہ کروانا ہے ان اللہ آپ ترجمہ کریں گے ولزی نت اور جن لوگوں نے بنا لیے اور جن لوگوں نے بنا لیے من دونی ہی اللہ کے سوا اولیاء کار ساز جن لوگوں نے بنا لیے اللہ کے سوا مددگار اولیاء مددگار حمیتی کار ساز کہ یہ بھی کرنی والے ہیں یہ بھی قسمت ہم ان کی پوجا پاٹ نہیں کرتے ماں نابو دو کرتے اللہ مگر اس لیے مگر اس لیے تاکہ لام کم ہے نا تاکہ اللہ لے یو لام کم ہے نا اس لیے مگر ہم ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں یقربونا یہ ہمیں قریب کرتے ہیں لے یو لے تاکہ وہ ہمیں قریب کر دیں اللہ کس کی طرف ہو اللہ کی طرف ہو ہم ان کی پوجا پاٹ ہم ان کی نظر و نیاز ہم ان کی منتیں ہم ان کو مشکل جو مانتے ہیں تو صرف اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے کیا کرتے ہیں قریب کر دیتے ہیں یہ مشرقین مکہ کا شرک ہے جی ہاؤ شفا ان دلہ ہماری سنتا نہیں ان کی مورتا نہیں ہماری ان کی آگے اور ان کی رب کے آگے یہ شرک تھا کا جیسے آج ہمارے معاشرے میں کئی ہمارے چڑھنا جی ہو دی پہن دی نا جی ڈی سی کو ملنا ہو غور سے سنیے سارے حضرات بیٹھ رہے ہیں بھائی ہر دفعہ آپ اس طرح کرتے ہیں افطاری کا چونکہ معقول انتظام ہے بڑی سنجیدگی سے اصل مقصد تو افطاری نہیں ہے اصل مقصد تو ہے مقصد تو درست کا سننا انشاءاللہ جو پہلے جا کے بیٹھے ہیں آپ نے بھی وہاں جا کے بیٹھ رہے وہ ثواب میں کمی کر کے جا رہے ہیں یہ سے آئے تھے اس نظریہ کو انہوں نے پورا نہیں کیا وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم افطاری کرنے آئے ہیں تو چپڑاسی کی ضرورت پڑتی ہیں اور چھت پہ چڑنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہیں بھائی بات تو بڑی معقول ہے عقل کو بات کچھ لگتی بھی ہے جاہل اور جت آدمی متاثر بھی ہوتی ہیں یہ جی گلتے تھے کہ کوٹھے تھے چڑھنا ہوئے کہ پوڑی نہیں ضرورت پہن دیئے اللہ کو بندہ اس طرح کس طرح مل سکتا ہے جی یہ واسطہ اور وسیلے کی ضرورت تو پڑتی ہے یہ کوٹھے کے ساتھ اللہ کو مثال دے دی اور سیڑھی وسیلے کو سیڑھی سے مثال دے دی لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے چھت پر چڑھنے کے لیے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 نہیں جا سکتا بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا بغیر ذریعے کے نہیں جا سکتا اس لیے کہ چھت دور ہے میں نے یہاں سے دور پہنچنا ہے اے لوگو جس اللہ سے تیرا معاملہ ہے وہ اللہ اس میک جتنا دور وہ اللہ میری اینک کے فریم جتنا دور وہ اللہ اس کاپی جتنا دور وہ اللہ تختی جتنا دور ہے نہیں نہیں وہ اللہ کہتا ہے نَحْنُوْا اَقْرَبُوا اِلَيْهِ من حبل من حبل تیری شاہ رگ اتنی نیڑے نہیں تیری شاہ رگ اتنی نیڑے نہیں جتنا میں تیرے نیڑے ہاں اور جو ذات شاہ رگ تو تڑے دس پوڑی کتھے لانا چاہ دس پوڑی کتھے لانا چاہنا کس جگہ پہ سیڑھی لگانا چاہتا ہے وہ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے دور ہوتا تو, تو سیڑھی لگا کے پہنچتا اور رہ گئی تیری مثال ڈی سی کے ساتھ تشویح دینے کی کہ بغیر ذریعے کے نہیں پہنچ سکتا اور پاگل آدمی تو ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں چلا جا ڈپٹی کمشنر کا موڈ اچھا ہو موڈ اچھا ہو وہ باہر کھڑے ہو تو درخواست تیرے پاس لکھی ہوئی ہے درخواست تیرے ہاتھ میں ہے ڈی سی صاحب باہر کھڑے ہیں تو نے درخواست پہنچانی چاہی ڈی سی کہتا ہے منگ میرے کول منگ نہ منگ میرے کو کی نہ بس تیری کی گزارش ہے میں تیرا کام کرنے تیار ہاں میں تیری سنن تیار ہاں میں تیرا کام کرن تیار ہاں بول کیا کہنا چاہتا ہے اس بندے نے دائیں دیکھا اس نے بائیں دیکھا اس نے سامنے دیکھا اس نے پیچھے دیکھا چاروں طرف دیکھا ڈی دی سی نے کہا ادھر ادھر کیا دیکھتے ہو میں جو کہتا ہوں بول میں تیرا کام کرنے کے لیے تیار ہوں تو وہ کہتا ہے جی میں چپڑاسی نو دیکھتا پہ جی میں اس کے ذریعے ملوں گا جی میں اس کے ذریعے پہنچوں گا ڈپٹی کمشنر کہ تو نے میری شرافت کی توہین کی ہے تو نے میری سخاوت کی توہین کی ہے کہ میں ویسے تو نہیں دیتا کیا چھوڑا تم نے اللہ کے پلے خدا دی قسم ہے بلکل یہی مثال ہے ایک بندہ ہو ایک بندہ ہو اس سے بندہ کوئی چیز مانگنے کے لیے چلا جائے وہ بندہ اس کو چیز نہ دے بندہ اس کو چیز نہ دے پھر وہ بندہ اس کے بیٹے کو پکڑ کے لے جائے اور بیٹے کو پکڑ کے جا کے کہے اے سفارش یہ تیرا پتر اور یہ تیرا بیٹا سفارش کر رہا ہے تو دینا کے نہیں دینا اب اگر وہ بندہ دے دیتا ہے تو اس کی مربانی ہے یا پتر دا بیٹے کہ اس بندے کے پلے کیا رہ گیا اگر اللہ بھی خود نہیں دیتا اور کسی کے واسطوں کے ذریعے دیتا ہے اے لوگوں میری آخری بات دل کی تختی پہ نکش کر کے جاؤ ڈی سی کے ساتھ اللہ کو مثالیں نہ دیا کرو خدا کہتا ہے فلا تذربو للہ الامثال فلا تذربو للہ الامثال میری لوگوں کے ساتھ مثالیں نہ دیا کرو میری کے ساتھ مثالیں نہ کرو ڈپٹی کمشنر کلرٹ پہ ناراض ہو گیا ڈپٹی کمشنر کپڑاتی پہ ناراض ہو گیا کلرٹ نے غلطی کی کم ڈپٹی کمشنر ناراض ہو گیا اگے بڑھتا ہے معافیاں مانگتا ہے التجاے کرتا ہے زاریاں کرتا ہے سفارشے لے کے جاتا ہے قران کا میلہ لے کے جاتا ڈی سی جی قران کا میلہ من لو میری غلطی maaf کر چھڈو وہ پاؤں کی ٹھوکروں سے اڑاتا ہے کہتا ہے نکل جا دفا ہو جا میرے دروازے سے یہ ڈی سی کا کردار ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ جس کو ڈی سی کے ساتھ مثال دیتے ہو اُپا فعل یہ ہے کہ اس کی رحمت ہر آدھی رات کو پہلے آسمان پہ اترتی ہے اور صبح تک اعلان کرتا ہے حل میں مست ہے کوئی مجھ سے سے ہوا میں خود منانے ہوں تو اگر زبان سے نہیں کہہ سکتا نہ کہ دل میں شرمندگی محسوس کر میں تیری پچھلی زندگی کے سارے گنہ معاف کر کے رکھ دوں اس ڈی سی سے اس رب کو کو ڈی سی سے مثال دیتے ہو جس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے جس ڈی سی کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے اور اللہ نے اپنے دروازے پہ لکھایا اجیب دعوت جب بھی لوگوں کے حالات سے واقف نہیں ہوتا اس لیے درخواست چپراسی کے ذریعے مطلب کیا ہے وہ اس اس کو سمجھتا نہیں ہے لوگوں کے حالات کو نہیں جانتا اس کے مقابلے میں اللہ وہ ہے جو دلوں کی دھرکنیں بہتر جانتا ہے دلوں کی دھرکنیں بہتر جانتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں مشرقین مکہ کا شرک یہ تھا کہ وہ بزرگوں سے کہا کرتے تھے یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہماری سنتا نہیں اور ان کی بھئی ایک دیکھیں ایک اعلان سنیں آئندہ جو میں شرک کی قسم ہوگا صحابی واخر اللہ اللہ معیار ارحم علینا یا اللہ فر ذنوبنا یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں یا اللہ توبہ کرتے ہیں یا اللہ باران رحمت نازل فرماد یا اللہ باران رحمت نازل فرماد فرما ہمارے دوست ہیں جی محمد رفیق صاحب 17 بلاک میں ان کا بیٹا بیمار ہے جی عبدالرحمٰن اس کے لیے خصوصی دعا کیجیے کچھ کہتے ہیں جادو وغیرہ کے اثرات ہیں اس کے لیے خصوصی دعا کیجئے اور باقی بیماروں کے لیے بھی دعا کیجئے اللہ سب بیماروں کو شفا کامل لطا فرما دے یا اللہ سب بیماروں کو شفا دے یا اللہ سب بیماروں کو شفا ہمارے بزرگ اور ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں اور ہماری مائیں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں سب کے لیے دعا کرو اللہ تعالی ان کے قصور معاف کر دے اللہ وہ مواحد تھے موحد اور مسلمان اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے اللہ ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے یا اللہ ان ہمارے مواحد بھائیوں کی بہنوں کی ماؤں کی بزرگوں کی مولا اگلی زندگی آسان کر دے مولانا ان کی اگلی زندگی آسان کر دے میرے اللہ اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرما اپنے فضل کا معاملہ فرما اپنے کرم کا معاملہ فرما یا اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام تتا فرما باران رحمت کے لیے دعا کیجیے اللہ باران رحمت نازل فرمائے اللہ الماغ نہ اللہس نہ یا اللہ خوشگوار بارشتا فرما یا اللہ خوشگوار بار اتا فرما وسل اللہ علیہ والا علی و صحاب ہی اجمیر نامی برحمت بس